بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت دادو دیم سورت دے ہر سورت, سورت کی لابودی دا, دا بیان دو سو امورنا اور تمہارے فت دسرو امورنا ان شاء اللہ ندریم بیان تقسیم تقسیم الالمزامین طور طورم بیان ده حاصل صورت او خلاصت صورت بنظم بیان دو امتیازات و صورت تشخیص غم مشکلات و صورت چه مشکل مقامات قم دی ظاهری نشاند ہی مشکل مقامات وم بیان تم او مک سور جہ یو ارتباد کی مسرت عبادت و دلائل کربیخل حاصل کی دعوت وحید بین بین والت اللہ بدون دلائل جواب گزارا مستقیم کے تھوڑا دا کتاب دے محاضر رب سابقہ سورت کی فاتحہ کی بیان اصفال دیس سورت کی بیان جواب ذالک الکتاب لا رعیب فیہاں درین سابقہ سورت کے بیان دفرق السلاسو اجمالا بدون الافصاف والاحکام یو من عمر علیہم دیم او درین دوالین دیس سورت کی رید روار تفصیل ذکر کئی با الافصاف والاحکام در فرق السلاسو ذکر کئی مال اور صاف تفصیلا تفصیل ارتباط سابق رہا سورت بکر کے مضامین تفصیل, تفصیل کر بے بارت نخرا صورت فاتحہ عنوان تو سریب قرد آخی معنون دا بیان دو چوہ دیرتبات مرکزی مضمون دو سریب بیان بیانو المسائل الاربع بیان دو مسائل الاربعو جو توحید دیم رسالت دریم جہاد تلورم انفاق فیسے بللہ بل حرید ساہین ممت دفار داول تروڑ افسر اور مسائل درمیان کی میرے باغ بیان سائد الرباؤ توحید رسالت جہاد انفاق ہر مبل انفاق مب جہاد جہاد مب رسالت اور رسالت ممد مسری توحید مرکزی مضمون بیاں مسائل ارباؤ توحید رسالت جہاد انفاق فی صبل ہر ثانی ممد دل اول سرت تقسیم اولاسا تقسیم اولاسا سرت اول اولنا تدما یو سرو یو نمبرات ولم دیکھ سل حسنا سا بیاں محسا جا سر ہاتھ لے سر, سر بیران پدے کی بیان تم سلیدے صلی اللہ علیہ وسلم الفکو یادین الفکو برات پدے کے بیان دم سلید جہاد اور داویل فار عمر انتظامیہ یا او تقسیم و سرت جو سرت ہے سید اول جی سل ر صلی اللہ علیہ النا فکو فوری انتظامیہ تفسیم شو اول احسان سراسن اول بابل تاری کتاب تاری کل کتابین بارد تلو رب اللہ قبلک تعریف کتاب اللہ جی و ککی مو سوات درے م میں بعد لناہ من فق لو عمل لجیینہ میوے مادرہے کوظمل قبل پہ زم بہ د ہومیو کھنا تعریب د ک تاب او ہزاہ او صادوں مینیلو او دغ حک میں دووی او ح میںوی حک میں دووی او لاہ کالاہدم میں ربہیں او ب دواتہ کو بیانہ حالات لو کفار کے مختلفص تے خصہ ان لجیینے کفرو سووا آنظرت ہم لم تنظر ہم لا امنون او داغی حکم دنیوی ختملنہ علا قلوبیم و علا سمحیم و علا افصابرہم غشاوتن او حکم اخریوی و لہما عذاب و نعظیم لیپس جاعت نسیاتون کی تفصیل حالات و منافقین کا داغی ضرر جاعت تے تفسیل حالات و منافقین او داغی افصاب او داغی احکام وال امثلہ ضررر جاعت و صاحب باب زیادہ دا وال باپ تفسیل یا رب نے شروع کی, کی در شم مرکزی مرکزی مضمون, مضمون تو دیم ہمارا گردا چند گرو رن بار سالت سدا تت کتاب اور سالت اور متابین فل کتاب بارے دلیل وحی داٹول پنی اوایات کے درشتم ویلکم تم فی ربی مما نزلنا علی عبدنا عربۃ معلوم شکی بری درن کو خلاصے زشی رتومن کرین درسالت اور دلیل وحی اور رتومن کرین متابین فل کتاب ونی انصلاقت کتاب صداقت الرسل درے والا اوایات کی دی ویلکم تم فی ربی مما نزلنا علی عبدنا فتو تفی ویل انت فلو ول کو الناس بشارات وَمَشْرِقَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ظَفَرَ الشُّبَهَ ذِمَشْرِكِينَ وَصَدَاقَةُ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ بَالِي إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَصْوِرَ صَوْتَ الْكِتَابِ بِحَقِّهِ سُورَةُ الذِّكْرِ كِجْرَادِ بَرْ جواب إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي سَلَمَ سَلَمَ بَأُوزَتَنَا وَبَيَانَ تِلَامُ أَرْبَعُ بِعَابَادَ بیان الْأَوَّلِ نِشْنَمِ اشْتِقْلِي مَوْجُود نَيُوجُودَ تَرَاوَثَ رِيَ اللَّهِ دَاوِي مَا خَذَ شَيْسَم نَبَرَاتِ كَيْفَ تَكَبُرُ نَبِيُّ اللَّهِ وَكُنْتُم مَّوَاتَن دول منافی الذمک یکم قاص سروار ابیدار کو هو اللہ دی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم سوال السماء فسوها سبع سماوات فسو ذریب نعمت استاذ نے کبھی موجود لیل فرشتوں کو کرداں ان واقعت আদম علیہ السلام لہذا ہی مقصد ذکر کئی تناسب و اذ قاد رب کل الملائکه انی جاعل فی الارض استاذ نے کبھی موجود لیل بہترین قوم کی فرشتیں داغی مجوز لی مگر داں سنور شو شو اللہ تماج مافی فَإِنْ قَادَ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَطَابَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبِّ خَاتِمَ ذِكْرِكَ بِالتَّبْشِيرَاتِ تَبَشَّرَتْ قُلُوبُهُم بِذِكْرِهِ جَمِيعًا فَيَمَاتَ إِنَّكُمْ مِنْ نُودٍ هُمْ تَبِعَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا قَذَبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ فِيهَا خَالِدُونَ ذَٰلِكَ بِمَفْخَرَةٍ مختصر تلقی سے بدا سرے دین باب حاصل مرکزی مضمون پینزاد اللہ اقلیف حاغیم آنے رت کریم در سات و من و پھر کتاب اور دلیل وحیم دلیل وحیم مسئلہ بانے تقییب اور بشارت جواب دشو بحید و مشرکین پر صداقت در کتاب اور بیان درام اربعو موجود نوی اللہ وجود تلا سیدن اشترم اشترم اشترم اشترم اشترم اشترم اشترم اشترم اشتر بشارت اوت ہوئی نام دینے شروع کی, فدی کی ذکر خاص خاص خاص پس عام یا یہاں بنی اسرائیز اللہ تعالیم اوسا فکب کر کی تحریب کتمان حق تر کم الخط تحریر ولابا ولاقل حق کا تحریر دار کی, کی خطاب خاص کیا خطاب اول یابنی اسرائیل اذکرون نعمتی اللہ تینام توانیکم او فدیک اتنعمتون ادن اقمتین یو نعمت نجات من الفراہون ماخذ و ادن جیناکم من آر فراہون نجات من الفراہون دیم عفان الزم ماخذ خم معفونا انکم من بعال ذار کرار لکم تشکورون دو خدوسم نبرات نعمت اعتار کتاب موسائل السلام تدفارد حدیث تاسو ماخذ ذریف اندوس و اذا دینا موسائل کتاب و نفرقار لکم تحت اوورم نمت نه ب قبول د توبي دغ م خذ فتا بال کوم نه هو تواب الرحييم او فظم نمت حات بعض الحلاق حالات بعض حال دغي ما خ شو س برات ثم بعضنا کوم ب بعض مووتكم لعلكم تشون شغم نمت تذيل لخم لو نر ن ت شوي ال اوم نعمت نظفردن لذین ظلموا قورا غیر اللذین <سؤال> فانزل لعللذین ظلموا رسم من السماعی ما کانو یبسقون یو کمشفتن براتم قارن او هوان بسبب القفران وزربت ما خذ وزربت علیهم الزلت والمسکنح وباغ بغزم من اللہ ذارک بأنم کانو یکفرون بیات اللہ وطرون نبیین بغیر الحق ذارک ما سوکانو یا تدونم او تتمر خطاب بالبشارت تمارے દેખે કે તા બિલ બિશારા તા દૈમ ખિતાઝ એ ખલзами સા કુમે શુરુ કેગી બલે દૈમ કે કામ કે સલુર ફલતી દ абаઉઝ યહૂદ સલુર દ મોજુદા યહૂદ یو ફલતી દ абаઉઝ યહૂદ યો લખુલ ઉહૂદ સાસિલ કુルવાતી માતી કડેવી તબિયતંગલ માતે દાવે માખદ વેલ ખલзами સા કુરફાના ભવકુમ તુલ ખુઝુ માતેનાકુમે કુવતી મસ્કુરૂમા ફિ લઅન્લકુમ او بیس تاسن کو نہ داخل خدا نے انتظام دی تو کو سم متنے تمہیں بعد زال کا ولقد علمت من الذين عذوم منكم تاسن وعدا کار شوا خیلی خلیلے کو تاسن گنہ ہلی جوڑ کے ولقد علمت من الذين عذوم منكم في سب فقلنا لهم كونوا كرذن خاسین فجعلنا ان قال لما بين ذي او ما خربوا ماذ للمتقین دریم کبا حد لكون اليهود هيا الف بح الہی کی چنول چل بار بار او میلا دریم خباس و کن قلید مال دنیا لفارا ماخصف و قتل تم توم فيها قتل کرے کن کو و کن چا قتل دو مال دو دولت و قتل کو دولت ما چل ہاسل دارے السَّاتُونَ كُلُّهُمْ قَاتِلِينَ وَدَمَالُ دَوْلَتِ طَغَارًا السَّاتُونَ مَثَلُهُمْ شَرٌّ يَوْمَ التَّحْرِيقِ أَفَتَتَّبَعُونَ أَيُّهُم مِّنكُمْ وَقَدْ قَالَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَبْأُونَ كَسَمُون كَلَامَ اللَّهِ سُمُّوا خَرِيفَهُ التَّحْرِيقِ ذِمَّةُ مُنَافَقَةٍ وَإِذَا لَكِنْ لَذَكَرَ تَاسُ مُنَافِقِينَ وَإِذَا لَكِنْ جَنَامُ قَالُوا مَن يَذَا خَلَا بَازٌ إِلَى بَازٍ الْقَالُ وَتَحَدَّثُوا وَلَمْ تَقْلِيدَ عَرَوْدِ يَهُودُ غَلَتْ تَقْلِيدَ تَقْلِيدَ عَرَوْدِ يَهُودُ وَمِنْهُمْ مُؤْمِنُونَ الْعَالِمُونَ الْكِتَابَ لَا مَانِعَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونُ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ يَدُّنَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ سَنُرِيُهُمْ دُبُرَ خَبَائِثِهِمْ فِي مَوْجُودِ جُورِ دُبُرَ خَبَائِثِهِمْ بِغَمْدَ وَكِيلٍ جَنَّتَ قَذَارِي وَقَالُوا من منوس ہاجن دتا کی گی. حاصل من ہنا سا گم کیاسانہ اللہ وتعالجہم حکم نکلی داغینن قال وكو کم کروں نش میں کریو نہ ہگے تیا سب کھ و الاخذنا باسمها بساک بری الا الله تعبدوا الا الله وبالوالدين انسان وذ القرباء و اتمام المساکن وقول الناس نوا فی الصلاۃ و زکات ثم تولیتم داو من الایتات اس بعراضو کین کارهم من الاامر و یتانهم من نواحدا حسب خطابهم تسمى خطاب بالتخویف و بالتخویف ولائك الذين اشتروا الله هم خزا و خزي اولائك الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره فلا يخبرون عن العذاب ولا لهم من سرور خطاب انکار من سابقا انکار ما موسر وقف وینا من, من ماخذ نبی سابقا انکار کو غبرنا انجم ماخ یو کم لستیان بریات علم جاہم کتاب من دل مصدل مکل ماماہم وکانو من قبل سبتحون علم لذین کفرو حلما جاہم معرفو کفرو بے پر شراغ دیتا پیغامبر چیزی بھی جاندہ فاقم صاف مانے چیزی بھی جاندہ فکر کفرو بیہی فرانت اللہ القافرین پیش پاکم خطاب تتمد مارمہ سبقہ رفارہ شپاکم خطاب کی تتمد مارمہ سبقہ فَقَدْ جَاءَكُمُ صَابِرُ الْبَيْنِةِ ثُمَّ تَهَطَّلَ عَلَيْكُمُ الْجَمٌّ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ذَكُرَ مَنْ قَالَ ادْعُ وَلِيَ جِبْرِيلَ دَيْمَ حَصَلَ السُورَة دَيْمَ حَصَلَ السُورَة أَوْ بَيَان رسالات جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذكي ظفر شبهات تساءوا نهى شبهات المشركين جكم بامر بالوداوي داوا طاب الجبريل وحلالي دا بان حاصل جبری امر اللہ جبریل لو تااس دشمن ک او داس کے تاب وړے خ نله کل ب کقابلبل الله داس تاب او چې مصد د کل ب د دی جواب دااسکی تاب چې دن داکی تاب و چې گ رال ممنین ب انجام خل منکانول الله تی ہی وور سری وچ پیر می کار الله د کا شنا سلیمان علیہ السلام تخت چلے دا نفصیل چلے دا معلوم دا چھے سہر جائز سجھے داغے جواب وما قبر سلیمان ولیکن شیاتین کفرو سہر سل جادو سلیمان علیہ السلام نے دکھرے دا شیاتینو کہو وما قبر سلیمان لیکن شیاتین کفرو دن میں تراس جائز سید دے باب الخار کی جواب جواب من امتحان لا براد ویمال والا لا او سیو ذی فکوا لا تکون ال مستبی الفاظ ہوا سی الفاظ ہوا سیو ذی فکوا تا کم انقولی اوذ صاحبنا شبہ صاحبشد منقولی شرکی وذی فک کے شرکی وذی کے امداد کن امداد کن یاش عبد القاهر بندغم آزاد کن یاش عبد ال کے ذی و ذی فکوا من گبا بھی ذی وا سم کا تلی او جمع پشبہ ذی فکوا کان پہ گزارو کی سخت امداد قاذمن کو ظفر پھر سے نبی علیہ السلام سے وجہ کا جواب یا الذين امنوا لا تقولون ولا نقول نصرنا من مستبی الالفاظ وهي تحقیق ذلف براضی ترجمہ کی مو خلاصہ و ذکر کو لا تقولون و نقول نصرنا ان مستبی الالفاظ مستبی و ظم کا خصوصا شریکی الالفاظ معنی مستبی و قول نصرنا سي الالفاظ واسمع والكافرين عذاب الیم <تصفح> انكن سمتراث سبب لن یا حکم مکی سباد آگئی خلاب لے کے لن یا حکم مسلط نسخی مانن سخ من آتن اونس جاناتی بخیر منہا حاصل دا جواب اللہ ہمارکن یا فعلو ہی ملکی کیفہ کی شا اللہ دا منفات نائبات فارق کری وحکم راولی مقابل کیفل حکم راولی, کی حکم راولی کی لی منفات العباد اللہ ہمارکن یا فعلو ہی ملکی کیفہ کی شا نجبہ گم اتراز اللہ دا نائبہ جوابات یو جب شہان بلو ماس مرز دیہ جب لہو کار جو بل اتخذ تل ارض پنچیون چارو کسوار جواب دار وسی گی دا سوال وقار اتخذ اللہ دے بل جواب كل اللہ جواب سم داٮٔب تاند میتھ بری منگل جواب جواب لا لو لو قال قبل دا فخانو کافرم کریو اولی من خبریں دلیل دا حقانیت دے اعتراض او در مسلمات و جو مسلم چدا تو وزید و رب شروع کی گی. چدا بیت اللہ جو فلیمت واحد دا دا کی دا دا کو خس یو سرو یو کم درشم نمبر آج سوال دے مانو یہود مانو ابراہیم علیہ السلام کار کبھی ان, اللہ اللہ مسلمون کی تازو خالص ان کی اللہ اسلام اخلاص ابن مانا گئی ان ولات مثل الله وانتم مسلمون بے بیان ذات میں اعتراض سفاری نے شروع کی گی سیکول سوہو اعتراض پر تحویل قبلہ میں مشرکین جدا تک پیو بر دے دام بیا قبلہ اپنے قدرت زائد ترال کیسے اسمان اعتراضات پر تحویل قبلہ میں ظاہری تنور حکمتنا یا حکمت صبا برادری ان شاء اللہ حاصل کشتا کم, بی کم, کم قرآن کشتہ اللہ صفا کمل حجل تہن امسر سردار فلسجر پس دمس التی سایان بطرخی وذا هم کوملا هم واحد لا الله الله اورحم رارح باغمانے دلا لاسه ت یا فما بين دا تتی مشهو دسبک یو همما د د معمین کے هماب د تبعو دین کې رد د شرکی فعلی رد د شرکی فعللی پسې من دمس اللهیننو کې یو رد د تحریماتی بعد درد دنو زور ناجونا سو کلت ہلال ختم کم عباد انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما هن غير الله به بيج اى رت تحريمات العبادة ان البان وشن وسجن القاتمين لقد يفطولك معلومات لا قارئ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب شر من ابي سمن قل لولا النار دع حسين سورة تفسيرا قصا ذكر شو باقي وبذكر كو دع حسين يوم سر التوحيد فارجس مسرت کی مسرت سارت افا کی درش ساو بے بے بے انشاء انشاءاللہ اول باب باپی کی بیاں سلاسو فرق نن فرقو ترجمہ کی اول باپ نفا کی بیاں اول پنجو پنجو کی تعریف دی کتاب أو دو منانو ف دو کی ذکر حق دو سرنت کی ذکر ام سرا نن سبق شیزہ بے دادا ماں بے اول کی بیاں فرقو دا سوچ آسی نا سوچ ذکر دا او اودی حکم دنوی و خروی دا کی ذکر دا او واؤ مال ام <الفلامیم> ذکر کو صرف ہی امتیازات مشکلات نہ باہر کی ان شاء اللہ ذکر کو مشکلات و میز میت کی راضی البتہ فضیرت صورت فضیرت صورت حدیث مسلم کی راضی حدیث مسلم کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تعلموا موصورة البقره فإن اخضا فإن اخزها برة والوطلبها حصة ونظام واستي ي البله دقي صورت بقرار دکهدي د کول سبب د خیررو د بلقتي فرخذري سبب د حسرة او دظامتي ولاس وال البله او بعض پرستاقت دديددي د کوون دعلم موصورة البقره فإن اخزها مسلم روات. فإن افض برقنی معغها برقتون تلقى حاصلتونمل دامةتون ولا سون بلو كما قاله دهقي صورتتي بخه ددي د کول سبب د خیر د برقات او ددي سبب د حصت او د افسود د نه دامة ل بخمان چا ولا سون حديث. جے ہاد مسودہ ماں بے تین یوکرو سورت ال بکران دوری ماں بے تین یوکرو سورت ال بکرا اللہ خر جمین شیتان شیتان مجھے اللہ خر جمین ہو شیتان و لہو زورات بخار بخارا اللہ خرا جمین ہو شیتان و لہ زورات کو در مہادی جہاں ترمیم ذکر کئی متنی احمد احمد اوان کی لکول شین سنا سنا قرآر سورت سلام اثر کی گپت وے دیکھی گی مرا ترغور دہر دفا رہی دہر دفا رحسوی کریم سر پلا کرام در اصرم اثر دادری حدیث مرفاش رو سر خارد ذکر جامع ٹور پرانی کریم دے جام دکر گئی کال الشیوخ نواز الفبرین ولف عمرین و الفر اخباراتی مالکلالبی مالک جہازی کر گئی ألف خبر و ألف أمر و ألف نهي و ألف حكم فهذه السرعة تبقى لكي سر أخبارات تي سر أوامر تي سر نواهي تي ظرف تي كي أحكام تي هذه وجهة تبقى لكي كي فصاة القرآن فصاة القرآن دعو بيان دا فزيلت تصورت بيانو فزيلتنا بيان دا فزيلت تصورت كلمات آياتنا دا كلمات دا حروف دا دا ذکر سیوتی حر حروب مستقل تسانی دی دا نمشور امام اللغت صاحب قاموس کتاب دے دا تمیز کی تفسیر کتاب عزیز اول کے لیے دی ذکر پچیس جی ہزار پچیس ہزار پانچ سو ابیو ہر بار اللہ پا کلس حروف دی.